الحمداللہ الحمد, للہ الحمد للہ نحمد ونعوذ من شرور انفسنا ومن سیاتی اعمالنا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَا وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيحَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعا وكل بدعة زلالا وكل دلالة في النار رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی <تصفيق>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 حضرت محترم آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کے متعلق پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے نشاندہی فرما دی تھی جس طرح ایک کاروباری انسان اپنی زندگی کی ہر ڈیل کو تجارتی نظر سے دیکھتا ہے ہر مزدور ہر معاملے کو اجرت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا اجرت ملے گی جہ سوچتا ہے کہ میں یہ سودا کروں گا تو مجھے کیا نفع ملے گا بدقسمتی یہ کہ جو دین کے داعی ہیں وہ بھی اسی نظر سے آج سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ میں دین کا فلاں کام کروں گا تو مجھے کیا اجرت ملے گی یہ ایک ایسا طرز عمل ہے اگر یہود کے علماء نے اپنایا تو اللہ نے سخت نفرت کا اظہار کیا اگر عیسائیوں نے یا پہلی اقوام میں سے کسی نے کیا تو اللہ نے کبھی بھی اسے پسند نہیں کیا کہ دین میں نے اس لیے دیا ہے کہ تم لوگوں کو سکھاؤ مس گائیڈ نہ کرو ان کی رہنمائی کرو انہیں گمراہی کے رستوں پہ نہ ڈالو ایک عالم دین کی ایک دائی کی فضیلت اسی صورت ہے اگر وہ لوگوں کے سامنے بدیانتی نہیں کرتا اگر ایک عالم دین ہونے کے باوجود جو لوگوں کے ساتھ بدیانتی کرتا ہے دین کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے وہ ایک جواریے سے زیادہ ایک ڈکیت سے زیادہ ایک چور اور اچکے سے بدتر ہے کیونکہ جو دنیا میں سب سے بہترین چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو دوسرے انسانوں پہ فضیلت دی تھی اس نے اسے بھی تجارت بنا لیا ہے آج ہم جب دیکھتے ہیں کسی کا مر جائے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس مرے ہوئے گھر سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی کی خوشی میں کسی کا نکاح ہے کسی کی طلاق ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مفاد کیسے ہو سکتا ہے اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری پاکٹ میں کس طرح پیسے آئیں گے حتی کہ دین کے جتنے بھی امور ہیں ہم اسی ترازو میں رکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا کیا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بڑے نفع کا سودا ہے ایک تاجر اگر تاجرانہ انداز کی سوچ رکھے تو یہ اس کا حق ہے اس کی سوچ درست ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ سوچ رکھے کہ نقصان کیے کسی کا بغیر وہ فائدہ اٹھائے اللہ نے اسے حق دیا ہے ایک مزدور اس نظر سے مزدوری کرے کہ اس مزدوری کی اجرت ملے گی یہ اس کا حق ہے لیکن ایک دائی یہ سوچ کے کسی کو دعوت دے کہ مجھے اس کے مال ملے گا یہ شرمناک بات ہے بدقسمتی سے آج اکثر و بیشتر لوگ اسی رستے پہ چل پڑے ہیں تو میرے عزیز بھائیو یہ ساری باتیں میں اس لیے عرض کی ہے کہ اگر اللہ کا کوئی معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے ہم اس میں بھی یہی بات تلاش کرتے ہیں کہ اس میں ہم اپنا مفاد کیسے حاصل کر سکتے ہیں ان میں ایک چیز کے متعلق گزارشات کرنی ہے وہ آپ کے اوپر ایک موجزہ اللہ نے رونما فرمایا تھا جسے موجزائے معراج کہتے ہیں عموماً مسلمانوں کے اندر تصور یہ ہے کہ یہ ہجرت کے دسویں سال رجب کی ستائیس تاریخ کو ہوا تھا پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ کلیئر کر لیں کہ یہ کب ہوا تھا اس کے متعلق ایمہ مفسرین کے چار چھ قول ہیں امام تبرانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہجرت نبوت کے پہلے سال ہوئی تھی میراج یہ درست نہیں ہے امام قرتبی اور امام نووی رحمت اللہ علیہ ان دونوں کا قول اور موقف یہ ہے کہ نبوت کے پانچویں سال ہوئی تھی محدثین نے اسے بھی ریجیکٹ کیا ہے اور کچھ سیرت نگار ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کے دسویں سال ستائیس رجب کی رات کو اسے قرار دیا ہے اور ایم محدثین اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے سبب تین باتیں حدیث میں آتی ہیں پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نبوت کے دسویں سال رجب کے اندر فوت ہوئے تھے ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجا محترمہ سیدہ خدیجہ عنہ نبوت کے دسویں سال رمضان المبارک کے اندر فوت ہوئی تھی ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی نبوت کے دسویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے تنگ آ کے تائف گئے تھے اور تائف سے جب واپس آئے تو اس میں بھی ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ نماز کی فرضیت معاج کی رات ہوئی تھی تو اس لیے یہ تینوں باتیں درست نہیں ہیں کہ اگر نماز فرض ہو گئی تھی تو پھر اس وقت معاج ابھی نہیں ہوئی تھی جس وقت یہ ہم کہہ رہے ہیں یا جس کے متعلق ہم نے تصور بنایا ہوا ہے اور اسے ایک تہوار کا دن قرار دے دیا ہے اور اس میں مالوی صرف اپنے پیٹ کے لیے اپنے کھانے پینے کے ذرائع کو تلاش کرتے ہیں یہ تینوں باتیں کسی بھی صورت درست نہیں ہے اس کے بعد تین اقوال آتے ہیں ہجرت سے سولہ ماہ پہلے ہوئی تھی ہجرت سے چودہ ماہ پہلے ہوئی تھی ہجرت سے گیارہ ماہ پہلے ہوئی تھی ان تینوں اقوال میں کسی کے اوپر ایک دوسرے کو فوقیت دینے کے پا... لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے چونکہ اللہ کی منشا یہ نہیں تھی کہ یہ کوئی تہوار بنے اس لیے اس نے ہمیں دن نہیں بتایا کہ کب ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مجزہ رو ہوا کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن عزیز کے اندر ہے سبحان اللذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقسل الذي بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصير۔ یہ مجزہ کیا تھا کیا مقاسد تھے یہ تو انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن یہ مجھا دیا کیوں گیا جو ایم سیر نے اس کے متعلق لکھا وہ حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم جو سوچ رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ دین ہے یا دین کے اندر غلب ہے اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کل اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا اہل, اے اہل کتاب اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو تورات کا ماننے والا ہے جو زبور کا ماننے والا ہے جو انجیل کا ماننے والا ہے یا قرآن کو اپنے لیے کتاب بر حق تسلیم کرنے والا ہے سب کو یہ حکم ہے لا تغلو فی دینکم دین کے اندر غلب نہ کرنا غلب کیا ہے یعنی اپنی مرضی کی چیزوں کو ایڈ کرنا ایک چیز اتنی ہے اسے بڑا, بڑا پیش کرنا اس میں مبالغ آرائی کرنا کہا لا تغلو فی غیر الحق دین کے اندر غلب نہ کرنا اس کا حق اللہ نے تمہیں نہیں دیا ولا تبیو احبا اقمن پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس قوم کے پیچھے نہ لگ جانا ولا تبیو احبا اقمن اس قوم کے پیچھے نہ لگ جانا جنہوں نے اپنی خواہش کی پیروئی کی قد ذلو من قبل کثیر وز الو ان سبا اس وہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکے اور رائے رات سے بہت سے لوگوں کو ہٹا چکے تم بچ کے رہنا اب اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاج ہوئی تھی اس کے کی اسباب کیا تھے کیا چیزیں ایسی رونما ہوئی تھی جس کی وجہ سے ضروری ہو گیا تھا کہ اللہ رب العزت یہ سب کچھ دکھلاتا آپ کو اس امت پہ گواہ بناتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے اس سے پہلے تو یہی تھا آپ اور آپ کے ماننے والے کہ اللہ ایک ہے جنت ہے جہنم بھی ہے لیکن دیکھی کسی نے نہیں ہوئی نہ کہنے والے نے نہ سننے والوں نے صرف ایک بالغیب غیب پہ ایمان تھا جس پہ چل رہا تھا معاملہ تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت دین کو اہل مکہ کے سامنے پیش کر رہے تھے سات سال گزر گئے آپ کے ساتھیوں کی تعداد ابھی سو تک نہیں پہنچی تھی سات سال کی انتھک محنت اتنی جد و جہد اور کوشش اتنی اذیتیں آپ کو دی گئی اس دوران اس کے باوجود کیفیت یہ تھی کہ ابھی ایک سو بندہ مسلمان نہیں ہوا تھا نبوت کا سات سال آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے ہمارے ساتھ کوئی درمیانہ رستہ نکال لو کمپرومائز کر لیتے ہیں ہم کچھ دن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور کچھ دن یہ ہمارے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے تاکہ ایک درمیانی رستہ نکل آئے ہم اس پہ چلتے رہیں چچ... آپ کے چچا نے کہا چونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں تھے اس لیے ان کی سوچ یہی ہوئی کہ حرج کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا میں بات کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہنے لگے کہ اے محمد تیری قوم کے لوگ ایک معقول تجویز لے کے آئے ہیں آپ ان کی تجویز کو مان لیں آپ نے پوچھا کیا ہے کہنے لگے کہ ان کی تجویز یہ ہے کہ کچھ دن یہ آپ کی بات مانیں گے اور کچھ دن آپ ان کی بات مانیں گے یہ زندگی آرام سے گزر جائے کلیش ختم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا ایسے ہاتھ کیا کہا میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو محمد اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی صورت نہیں مانیں گے یہ بیسیکلی آپ یہ بات یاد رکھیں ایک بندہ ہے صحیح حق پہ اس کی مثال آپ اکلی لے لیں کہ اس وقت دن ہے دوپہر کا وقت ہے اور ایک شخص یہ بات کہتا ہے کہ یہ دوپہر ہے ایک شخص بے وقوفی کرتا ہوا ضد اور ہٹ ہٹدرمی سے کہتا ہے نہیں رات ہے اور وہ کہتا ہے چلو کمپرومائز کر لو تھوڑا سا میں پیچھے آ جاتا ہوں تم تھوڑا سا تم آگے آ جاؤ تو کیا یہ حق جو, جو حق کے اوپر ہے جو اس وقت کو دوپہر سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیا اسے اپنے موقف سے ہٹنا چاہیے کہ نہیں یہ مغرب کا وقت آ گیا ہے چاہتے یہ تھے جب حق والے اپنے موقف سے ہٹ جائیں گے چاہے وہ ایک بالشت کے برابر بھی کیوں نہ ہو تو پھر حق اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکے گا جو بندہ حق پہ ہے جسے اپنے آپ پہ یقین ہے بلکہ یہ تو نبوت کی بات ہے امام احمد بن حمب رحمت اللہ علیہ جب وقت کے حکمرانوں سے کلیش ہوا ایک مسئلے کی بنیاد پہ تو انہوں نے آپ کو گرفتار کیا قید کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو ایک شخص قریب آیا کہنے لگا اے امام وقت مجھے جانتے ہو انہوں نے دیکھا کہنے لگا نہیں جانتا کہنے لگا میرا نام ابو الحسم ہے جو خوراسان کا سب سے بڑا ڈکیت اور چور ہے آپ نے کہا تمہیں مجھ سے کیا کام ہے کہنے لگا ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں کہنے لگے کیا بات پوچھنی چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس موقف کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے آپ کو یقین ہے کہ یہ موقف صحیح درست اور سچا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کی کتاب سے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے فرامین نے سے اس بات کو سمجھا اور یہ حق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی یہی تعلیمات ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ میری بات نہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے کہنے لگا پھر میری طرف غور سے دیکھو میں ایک چور ہوں میں سو مرتبہ سے زیادہ گرفتار ہوا ہوں میں نے اتنی مرتبہ کوڑے کھائے ہیں اگر ہاتھی کو وہ کوڑے لگتے وہ مر جاتا لیکن میں اپنے موقف سے نہیں ہٹا جب بھی میں رہا ہو کے آتا ہوں پہلے اپنے کام پہ جاتا ہوں پھر میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں میں پتا ہے مجھے غلط ہوں اس کے باوجود میں یہ کرتا ہوں اے امام وقت اگر معاملہ اکیلے انسان کا ہو تو وہ اگر غلط کام کر جائے یا پھسل جائے تو وہ صرف اپنی حد تک نقصان کرتا ہے یاد رکھیں اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی آپ اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے رحم اللہ اب الحسن اللہ ابو الحسن پہ رحم کر اس نے مجھے ایک ایسا سبق دیا ہے کہ ایک چور ہو کے اتنی استقامت اور میں حق کے لیے استقامت اختیار نہیں کر سکتا آج بھی یہ بات کچھ معاشرے میں یہ کہی جاتی ہے کہ انسان کو اتنا انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی دوسرا کمپرومائز کرتا ہے تو اس کے ساتھ کر لینا چاہیے اس کمپرومائز کی بات جناب محمد رسول اللہ سے بھی ہوئی تھی اور جب آپ کا جواب آیا تو اللہ نے اس پہ گرا لگائی کہا قل یا کا فرون اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کہہ دیجئے ہلکا فرون لا بدو ماتا بدون لا بدو ماتا بدون جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم نہیں کریں گے آبدھ اور جس اکیلے اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرنے والے جب ایک انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے لا ان آبد تم <عبدتوم> یہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ جس کی تم عبادت کرو گے میں سوچوں بھی کہ اس کی عبادت کرنی ہے لکھم دین اکم ولی تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے مجھے تمہارے دین کی ضرورت نہیں ہے پھر قریش نے ایک پروگرام بنایا کہ دیکھیں بنو ہاشم جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا بنو حاشم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک اپ نہیں چھوڑ رہے اگر ہم ان سے بڑھ کے انہیں قتل کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ان کے ساتھ لڑک لڑنا ممکن نہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کر دو نبوت کے ساتویں سال ایک معاہدہ لکھا گیا مکہ اور اس کے ارد گرد جتنے قبائل تھے انہیں اکٹھا کیا گیا اس بات پہ آمادہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان سوشل بائکاٹ کر دیا جائے نہ کوئی ان کے ساتھ شادی کرے نہ ان کے ساتھ تجارت کرے نہ ان کو کوئی چیز بیچے نہ خریدے بلکہ اگر کوئی قافلہ آتا ہے تو زائد بھاؤ دے کے خرید لو ان کو تنگ کر دو تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں یہ ایک ایسا سخت وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی جو مسلمان تھے اور وہ لوگ جو بنی ہاشم میں سے تھے سوائے ابو لہب کے یہ سارے شعبے ابھی طالب ایک گھاٹی ہے جن لوگوں نے مکہ مکرمہ دیکھا ہوا ہے بابو سلام سے نکل کے جائیں جس طرف رسول اللہ کا جائے پدیش ہے اس کے دائیں طرف ایک پارکنگ بنی ہوئی ہے پہاڑی کے دونوں تین طرف پہاڑ ہیں اوپر درمیان میں ایک گھاٹی ہے اس گاٹی کو شیب ابی طالب کہتے ہیں وہاں محصور ہو گئے ان کے ساتھ کوئی شخص لین دین نہیں کرتا تھا ح کہ جب بھی کوئی کافلا آتا تو سارے کے سارے لوگ فوراً اسے خرید لیتے کہ بنو حاشم اس تک نہ پہنچ سکے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ مشکوں کے چمڑے توڑ توڑ کے کھاتے تھے درختوں کے پتے اور اس کی چھال اتار اتار کے کھاتے تھے حت کہ معاملہ یہاں تک ہو گیا کہ جو کھاتے تھے وہ نکلنا تو دور کی بات ہے جسم کی جلد بھی اکھڑنے لگی تین سال کا عرصہ گزر گیا اور اتنے سخت حالات میں آپ نے سب کچھ اسلام کے لیے برداشت کیا اور آپ کے ساتھی بھی یہ ساری چیزیں برداشت کرتے رہے آخر ایک شخص کو جو بنو ازر کا تھا اس کے دل میں ترس آیا کہنے لگے یہ تو بہت زیادتی ہے کہ اتنی تین سال گزر گئے دن اور رات ان ان پہ تنگ کر دی گئی ان کے معاملات ان پہ بالکل تنگ کر دیے گئے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے اس نے اس طرح دیکھا کہ مکے میں کون کون شخص ہے جو رحم دل ہے جس کے دل میں رحم ہے اور وہ اپنے دل وہ اچھی ذہن کا انسان ہے اس نے ایسے چار پانچ لوگوں کو تلاش کیا اور ہر کو ان کی خرابت داری کا واسطہ دے کے انہیں بڑی اچھے طریقے سے سمجھایا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں ہمارے خاندان کے ہیں ٹھیک ہے ان کا مسلک ایک الگ ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم بھوکا مار دیں انہیں جب ان سب نے پھر ایک ان میں دلیر بنا کہنے لگا میں صبح بیت اللہ کے سہن میں اعلان کروں گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک مسودہ بنا کے بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیا تھا کہ اس لیے کہ لوگ اسے مذبی تصور کرتے ہوئے اس کے مطابق یہ سارے کام کریں اللہ اکبر میرے عزیز بھائیوں جب اس نے اعلان کیا تو ابو جہل فورن اٹھا کہنے لگا یہ کون شیطان انسان ہے جس نے یہ بات کہی ہے دوسرا اٹھا کہا شیطان یہ نہیں ہے شیطان تم لوگ ہو جن لوگوں نے یہ سب کچھ یہ خباص کی ہے اور اپنے خاندان دان کے لوگوں کو مارنے پہ تلے ہوئے ہو یہ اسلام کی وجہ سے نہیں قبائلی حمیت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں یہ پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش بہت سخت ہو چکی تھی دوسرا بولا تیسرا بولا اسی اسنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہی کر کے بتایا کہ جو مسودہ انہوں نے لکھا تھا وہ ایک جانور کی کھال کے اوپر لکھ کے لٹکایا ہوا تھا ابو طالب سے کہا چچا جاؤ جا کے حرم میں اعلان کرو کہ میرے بھتیجے نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جو مسودہ لکھا تھا جو معاہدہ طے پایا تھا جس پہ سب کے دستخط ہے مختلف قبائلی سرداروں کے اسے گن نے کھا لیا ہے اس میں سوائے بی اسمی ہی تعالیٰ کے علاوہ سارے لفظ ختم ہو چکے ہیں ابو طالب نے جا کے کہا اگر یہ بات درست ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں اس کابے کے رب کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ شیب ابھی طالب کے مشہور جو لوگ ہیں انہیں چھوڑ دو تو اگر میرے بھتیجے نے غلط کہا ہے تو پھر میں تمہارا ساتھ دوں گا جو تمہاری مرضی ہوگی کرنا تو ایسے حالات میں جب انہوں نے جا کے دیکھا تو تن جو اللہ نے وہی کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ کو بتلایا تھا وہ سو فیصد سچ نکلا تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی بڑی نشانی دیکھی لیکن جب دلوں پہ قفل لگ جائیں تو اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں وہی وہ پھیرتے ہیں ان لوگوں کی بھی بدنسیبی یہ کہ انہوں نے منہ پھیرا لیکن آپ کے لیے یہ معاملہ ہو گیا کہ آپ شیب ابھی طالب میں جو محسور تھے آپ کے ساتھ جو سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا ٹوٹ گیا لیکن ابھی اللہ کو اور آزمائش منظور تھی یہ تین سال تک نبوت کے ساتویں آٹھ میں سال محرم کے اندر شروع ہوا اور دسویں سال نبوت کے دسویں سال پہلے مہینے محرم کے اندر یہ سارا معاملہ ختم ہوا تین سال تک آپ محصور رہے تھے اب نبوت کا دسواں سال آتا ہے بظاہر تو یہ ایک خوشی کی خبر تھی کہ معاملات اب آسان ہو جائیں گے لیکن ایک اور بجلی بن کے بات گری نبوت کے دسویں سال رجب کے مہینے میں آپ کے وہ مشفق چچا جن کے ذمے آپ کے دادا عبد المطلب نے کفالت لگائی تھی جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا وہ اس مہینے میں فوت ہو جاتے ہیں ابھی دو مہینے نہیں گزرے رمضان آتا ہے تو آپ کی پیاری زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی داغ, داغ مفارقت دے جاتی ہے یہ آپ کے لیے اتنی غم کی بات تھی کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا یعنی یہ میرے لیے غم کا سال ہے آپ کے لیے سب سے مشکل بات یہ بن گئی جب آپ کے چچا فوت ہو گئے تو قریش کے لوگ اور دلیر بن گئے انہوں نے مسلمانوں کی زندگی ان پہ ایسی تنگ کی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عمومی مسلمان یہ جو ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور آپ پہ آپ چونکہ اکیلے رہ گئے اور آپ کے ساتھ چند ساتھی تھے آپ کے اوپر اتنی سختی کی گئی کہ ایک دن آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہا یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے چلو میں مکے سے باہر نکلتا ہوں شاید میری بات سن کے کوئی میرے ساتھ میرا معاون بن جائے گا مکے سے ساٹھ میل دور ایک شہر ہے بڑا خوبصورت جسے طائف کہتے ہیں آپ نبوت کے دسویں سال شوال کے اندر جب مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے آپ مکے سے نکلے اور طائف کی طرف چلے گئے طائف میں جا کے دس دن تک رہے آپ نے طائف میں جتنے قبائل تھے ایک ایک سردار کے پاس جا کے ایک ایک کی بیٹھک میں جا کے دعوت اسلام دی لیکن ان بد نصیبوں نے اسلام کو قبول نہ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دس سال گزر گئے ہر دن پہلے سے زیادہ شدت کی تکلیفیں آپ کو آ رہی ہیں اور ایسے حالات میں آپ سخت ڈسہارڈ تھے اور پھر طائف کے لوگوں نے یہی نہیں کیا کہ آپ کی دعوت کو رد کیا بلکہ ایک دن جب دسواں دن آیا تو انہوں نے اپنے اباش نوجوانوں کو انگیخت کیا وہ سب آپ کے پیچھے لگ گئے آپ کے اوپر بدتمیزی کی باتیں کرتے اور آپ کو نوز باللہ گالیاں نکالتے آپ پہ پتھر مارتے اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جسم اتہر سے خون بہتا بہتا آپ کا جوتا بھر گیا آپ کے ساتھ حضرت زید بن ہارسا رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہو تھے جب بھی کہیں سے پتھر آتے تو زید بن ہارسا سامنے ہو جاتے ان کا سر بھی جسم بھی ان کا بھی پھٹ گیا یہ بھاگتے ہوئے طائف سے باہر آئے تین میل باہر آئے تو ایک باغ جو ربیہ کے بیٹوں کا تھا وہاں آ کے آپ نے پنالی اس کے اندر داخل ہوئے تو یہ نوجوان واپس چلے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیت دینے کے لیے آئے تھے ایسے حالات میں وہ معروف دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی اس کے الفاظ پڑھ کے انہیں سمجھ کے انسان کام جاتا ہے آپ نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے کہنے لگے اللہ کاشکو زور فکوتی و قلت و حوانیس اے اللہ میں تجھ سے اپنی بیر سر و سوانی کا شکوہ کرتا ہوں اور یہ دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں یا رحم اور اے دونوں جہانوں میں رحم کرنے والے اللہ میں تیرے حضور اس بات کا شکوہ کرتا ہوں انتا رب المست کیا تو کمزوروں کا رب نہیں ہے ربی تو میرا بھی تو رب ہے پھر آپ خود ہی کہنے لگے اے اللہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اگر یہ تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ تیرے نور کی کرنیں پوری دنیا کو روشن کر رہی ہے تیرے حکم کے مطابق دنیا کے سارے معاملات چل رہے ہیں کیا تو میرے معاملات میں سدھار نہیں پیدا کر سکتا اے اللہ تیری ذات کے علاوہ تو نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت کوئی نہیں ہے آپ یہ دعا پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ربیہ کے دونوں بیٹے اتبا اور شہبا نے دیکھا ان کے دل میں آیا کہ یہ ہمارے خاندان اوپر جا کے ہمارے خاندان میں آپس میں ملتے ہیں ترس آیا ان کا ایک غلام اداس تھا جو مذہب عیسائی تھا اسے کہا کہ جاؤ انگوروں کے گچھے اتار کے ان کو جا کے دیکھ آؤ اداس جاتا ہے جا کے انگور کے گچھے دیے نا معلوم کتنے دنوں سے آپ فاتح میں تھے اور اتنی اذیتوں کے بعد یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی آپ نے پکڑ کے بسم اللہ پڑ کے کھانا شروع کیا تو اداس ایک دم جو ہے چونک گیا کہنے لگے آپ کون ہیں اس علاقے کے لوگ کھاتے وقت یہ تو نہیں پڑھتے آپ, آپ نے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں آپ نے فرمایا یونس بن متی کے علاقے کے ہو کہنے لگا آپ کیسے جانتے ہیں آپ نے فرمایا جس طرح وہ اللہ کے نبی تھے اللہ نے مجھے بھی نبوت عطا کی ہے اس نے آپ کا ما اور آپ کے پاؤں کہنے لگے اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے آپ نے جو فرمایا ہے یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا ان دونوں نے جو دیکھ رہے تھے کہنے لگے لو ہمارا غلام برباد ہو گیا وہ واپس پلٹا تو کہنے لگے یہ کیا ہے کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں جو میں نے بات کی ہے یہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہو سکتی تو جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اب اللہ نے اس دعا کو سنا آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بادل کے ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے کھڑا ہے آپ نے دیکھا اس پہ جبریل ہیں اور جبریل کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جبریل نے آپ کو سلام حرض کیا اور کہا اے اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ پہاڑوں کو فرشتہ ہے اللہ نے آپ کی بات کو سن لیا ہے یہ اس لیے اللہ حاضر ہوا ہے کہ آپ اسے حکم دیجیے اللہ ان دونوں پہاڑوں کو یہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے اس پوری بستیوں کو برباد کر کے رکھ دے آپ نے فرمایا نہیں اللہم محدو مف نحم لا عالم اے اللہ میری قوم کو ہدایت یہ جانتے نہیں ہے آج انہوں نے میرا انکار کیا کل ممکن میں ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اتنے رحم دل تھے آپ جب آپ واپس آتے ہیں تو یہ ایک ریت تھی جو شخص جہاں سے چلا جائے پھر واپس اپنے آپ نہیں آ سکتا ایک پھر اللہ نے اور خوشی آپ کو عطا کی کہ آپ آ رہے تھے تو جس جگہ آج مسجد جن ہے مکہ مکرمہ میں لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا وہاں آپ, کے آپ آ کے بیٹھے تو وہاں پہ آپ کے پاس جنات کی ایک جماعت آئی آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورت جن کے اندر کیا جنوں نے کہا یہ تو ایک عجیب بات ہم سن رہے ہیں یہ یقینا ہماری ہدایت کے لیے ہے یہ دوسری خوشی پھر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ دی کہ جنات پھر آپ نے وہاں سے کے سرداروں میں سے ایک سردار کو پیغام بھیجا کہ میں واپس مکہ آنا چاہتا ہوں وہ کہنے لگا میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا پھر دوسرے کو کہا تیسرے کو کہا سب نے جواب دے دیا پھر حضرت جبیر بن کے والد متعم جو ہے ان کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا ہاں اپنے بیٹوں سے کہا سب تیار ہو جاؤ دس بیٹے تھے انہیں کہا مسلح ہو کے بیت اللہ کے سہن میں آ جاؤ میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو کہا کہ آپ میری پناہ میں آئیں اور پھر اس نے اعلان کیا اس نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اب مکے کے اندر کوئی شخص ان پہ تعرض نہیں کرے گا ابو جہل نے یہ سن کے کہا کیا کہ تم بے دین ہو گئے ہو یا قبائلی حمیت کی وجہ سے کر رہے ہو کہنے لگا نہیں میں نے دین نہیں چھوڑا اپنے ماں باپ کے دین کو نہیں چھوڑا لیکن میں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں کہ آپ پھر مکے میں آئے یہ ایسا وقت تھا جب ضرورت تھی اس بات کی کہ دنیا کے سامنے ایک ایسی چیز کو پیش کیا جائے کہ کوئی شخص کہہ سکے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے اور میں اللہ کا یہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں اس سے پہلے یہی تھا کہ اللہ رب العزت جو بتاتے آپ لوگوں کے سامنے پیش فرماتے یہ پھر سب سے بڑا معجزہ جو معراج کا تھا یہ اس کے بعد اللہ نے دیا یہ دسویں نبوت کے دسویں سال کے بعد میں ہوا تھا دسویں سال میں نہیں ہوا تھا ان تینوں میں کسی کے اوپر ہم دوسرے پہ فوقیت نہیں دے سکتے پھر یہ معجزہ کیوں ہوا اس میں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں ہمارے لیے کیا معاملات ہیں جو ہمیں اپنی زندگی درست کرنے کے لیے ہدایت اور رہنمائی عطا کرتے ہیں لیکن بدقسمتی ہی کہ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہم نے اسے ایک کہانی کا ایک سٹنٹ کا رنگ دے دیا اسے ایک تہوار بنا لیا اسے اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا اسے ایک تماشا اور شغل قرار دے دیا جو دین کی کسی بھی صورت نہ حکم ہے نہ دین ایسا چاہتا ہے نہ اللہ رب العزت نے کسی جگہ اس کا حکم دیا ہے اور کچھ لوگ جو اچھے دل والے ہیں ان کے دلوں میں دین کی قدر ہے انہوں نے بھی اسے تہوار سمجھ کے اس میں روزہ رکھنا شروع کر دیا رات کا قیام شروع کر دیا حالانکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا نہ صحابہ نے ایسا کیا ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ اپنے پاس سے روزے مقرر کر لے اپنے پاس سے راتوں کے قیام بنا لیں ہمیں اللہ نے یہ بات نہیں دی میں نے آغاز میں جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت اسی بات پہ ہمیں منع کر رہے ہیں کل یا اہل کتابی لا تخلوفی دین اے اہل کتاب دین کے اندر غلب نہ کرنا یعنی اپنی من مرضی نہ کرنا کام کوئی بھی ہو دین کا نام لے کے جو کرو گے اگر وہ اللہ کا حکم ہے اس کے رسول کے طریقے میں ہے تو وہ دین ہے جو اپنی مرضی سے کرو گے وہ دین نہیں ہے وہ وہ دین دین کے کے اندر اندر غلب ہے وہ دین کے اندر مداخلت ہے مداخلت اللہ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ فی دینکم غیر الحق میرے دین کے اندر غلب نہ کرنا کیونکہ تمہیں اس کا حق میں نے نہیں دیا ولا تب احبا قومن ایسی قوم کے پیچھے نہ لگنا جو اپنی خواہش پہ چلتی ہے یہ بھی اپنی خواہش ہے کہ فلاں دن کا روزہ رکھ لو تو کہتے ہیں حرج کیا ہے جی لو روزہ ہی تو رکھنا ہے تو پھر ٹھیک ہے جمعے کی کل سے جمعے کی آپ چار رکھتے پڑھتے ہیں حرج کیا ہے پڑھ لیں گے آپ یا ہم ایک رقت میں تین سجدے کرتے ہیں حرج کیا ہے اگر ہم ایک رکت میں تین سجدے نہیں کرتے اگر کر لیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے اگر ہم دو رکھتے ہیں تو تین نہیں پڑھ سکتے اگر پڑھ لے تو نماز باطل ہو جاتی ہے تو اپنی مرضی سے راتوں کے قیام اپنی مرضی سے دنوں کے روزے کیسے رکھ سکتے ہیں یہ دین ہے یہ ایک کتاب قانون ہے جس طرح آپ عدالتوں میں دیکھتے ہیں وہ کلا حضرات عدالت میں دلائل پیش کرتے ہیں جج صاحب کے پاس اور وہ جج کہتا ہے جو دلیل تو نے دی ہے یہ قانون کی کتاب میں موجود ہے اگر تو ہے تو میں اسے تسلیم کروں گا مگر جج ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ قانون تیرے باپ کا نام نہیں ہے کہ جو مرضی بنا کے پیش کرتا رہے اگر دنیا کا قانون کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا جو قانون بنا دیا جاتا ہے اس کے مطابق سب کو چلنا پڑتا ہے تو جو قانون اللہ نے بنایا ہے اس میں کوئی مولوی کیسے مداخلت کر سکتا ہے ہم نے اس دین کو تماشا بنا دیا ہے ہماری عبادات بھی اپنی خواہش کے مطابق ہمارے معاملات بھی اپنی خواہش کے مطابق اللہ کے نام پہ لوگوں میں عرض کروں گا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نبی قوسر پہ ہوں گے آپ اپنی امت کو پہچان کے انہیں پانی پلا رہے ہوں گے ایک بہت بڑا جو آپ اس کے استقبال کے لیے آئیں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ نمازی بھی ہوں گے وہ روزے دار بھی ہوں گے وہ حج بھی کیے ہوں گے انہوں نے خرچ بھی کیا ہوگا اللہ کے نبی آگے بڑھیں گے اللہ ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے وہ نبی پاک التجا کریں گے یا ربی یا ربی امتی اے میرے رب میری امت اللہ کی طرف سے ایک منادی دینے والا فرشتہ آئے گا کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی آپ اس وقت سخت غصے میں آ جائیں گے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جائے گا آپ کہیں گے سوکن سوکن انہیں دور کر دو دفع کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی اس لیے یہ بات یاد رکھیں دین صرف وہ ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے آج ہم اپنی بات کو جواز کے لیے ایسی ایسی مثالیں دیتے ہیں دیکھیں جی مسجدیں پہلے کچی تھی یا پکی ہیں یہ مسجد دین ہے اس میں ارتقاء ہے یہ بلڈنگز بننی یہ سواریاں بننی یہ تو قرآن میں اللہ نے کہا بلخی و الگ و و و یہ سواریاں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے تمہاری فائدے کے لیے پیدا کی ہیں اور ایسی بھی پیدا کروں گا جسے تم اب نہیں جانتے اور آج جو سواریاں ہیں کل آنے والے وقتوں میں ہماری اولاد یا اس کے بعد لوگ دیکھیں گے اور تصور کریں گے کہ یہ بھی کوئی سواریاں تھیں جس پہ ہمارے سوار ہوتے تھے وہ اس سے بھی فاسٹ ہوں گی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایک یہ ٹیلی فون موبائل اب ہر انسان کے ہاتھ میں ہے وہ ہزاروں میل دور کی تصویریں دیکھ سکتا ہے ان سے بات کر سکتا ہے ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ ٹیلی فون کسی کے کسی کسی کے گھر میں ہوتا ہے اور لوگ تار کے ذریعے دوسرے تک پیغام پہنچایا کرتے تھے اگر اسی کے گھر میں آ جائے تو وہ پڑھ نہیں سکتا تو رونا شروع کر دیتا تھا چاہے کسی خوشخبری کی خبر ہی ہو یہ سارے معاملات ہماری زندگی میں ہم نے دیکھے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ان پڑھ ایک پڑھا لکھا ایک بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر شخص بٹن دباتا ہے ہزاروں میل دور اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنے عزیز سے ایک لمحے میں گفتگو کر لیتا ہے تو یہ ایک ایسی تبدیلیاں ہیں جو دین نہیں ہے یہ دنیا کے معاملات میں ہے لیکن جو دین ہے اللہ نے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا تھا وہ قیامت تک وہی رہے گا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اللہ سے دعا ہے اللہ اس دین پہ من و عن چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا کہ واقعہ معراج کیا ہے اس میں اللہ نے ہمیں کیا اسباق دیے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں حکم دیتے ہیں ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیقتہ فرمائے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 واشد اللہ اللّہ اللہ شریک اللہ واشد الحمدن ابد رسول اللہ صلی علام محمد, آل محمد علی, آل آل علی محمد ان کا صلی تعالیٰ ابراہیم علی آل ابراہیم اللہ بار علام محمد علی محمد ان کامبارک ابراہیم والا علی ابراہیم مجید <سلام> یہ کچھ بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے سب بھائی اللہ سے دعا کریں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو عطا فرمائے اور کچھ بھائیوں نے اپنے فوت شدگان کے لیے آپ سے التماس کی ہے اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ مالک سب فوت شدگان پر رحم فرمائے ایک بھائی نے سوال کیا ہے اور اگر عورت عدت کے دوران بیٹا پیدا ہو بیٹا یا بیٹی کوئی بھی تو اسے عدت پوری کرنی چاہیے میرے عزیز بھائی اس کی عدت ہی وضاح حمل ہے اگر تو بیوگی کی عدت کر رہی ہے تو وہ اسے چار ماہ دس دن پوری کرنی ہوگی اگر وہ طلاق کی عدت ہے تو وہ چاہے ایک دن کے بعد اس کے ہاں اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی عدت ختم لیکن اگر وہ خامد کی فوتگی کی عدت ہے تو اس میں یہ وضاح حمل شرط نہیں ہے وہ چار مہینے دس دن اسے ہر صورت عدت گزارنی ہے اس میں چونکہ آپ نے وضاحت نہیں کی کہ یہ عدت آپ متعلقہ کی پوچھ رہے ہیں یا آپ بیوہ کی پوچھ رہے ہیں یہ کچھ بھائیوں نے آپ سے التماس کی ہے اپنی کچھ پریشانیوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے ایک بھائی نے پوچھا سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر جو پینشن کی رقم ملتی ہے اس کے لینا کیسا ہے دیکھیں یہ آپ کے پیسے سے ہی وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں جو آپ کو ریٹرن کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے وقت اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پیسے انویسٹ کر کے اس پہ سود لیا جاتا ہے وہ سود کی رقم آپ جو ہے اس کو آپ اپنے استعمال میں نہ لائیں باقی رقم آپ لے سکتے ہیں یہ ایک بہن نے کہا میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں میرا شوہر نہیں بچے ابھی چھوٹے ہیں تو میری خالہ عمرہ پر جا رہی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ جا سکتی ہوں برائے کرم مجھے دیکھیں خالہ نہیں اگر آپ کا بھائی بیٹا بھانجا باپ یہ قطعی محرم جو رشتے ہیں ان میں سے کوئی ساتھ جائے تو پھر آپ جا سکتی ہیں وہ کرنا آپ پہ فرض نہیں ہے اس لیے آپ جب اللہ آپ کو توفیق دیں گے آپ کی اولاد بڑی ہوگی یا آپ کا کوئی بھائی ساتھ جائے گا تو آپ ان کے ساتھ جائیں کوئی شخص اپنا کاروبار کرتا ہے اس کی جائز ضروریات پوری نہیں ہوتی اس شخص پر قرضہ چڑھ جاتا ہے ایسی حالت میں وہ زکوۃ لے سکتا ہے کیوں نہیں مسکین ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں جو کام کرتا ہے لیکن بڑے خاندان کی وجہ سے اس کی کفالت نہیں کر سکتا تو ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں ان الصدقات للفقراء الفقرٰ اولمساکین کی مدوں میں دوسری مد میں وہی شامل ہوتا ہے جو مسکین آدمی ہے مسکین اسی تندرست آدمی کو کہتے ہیں جو اپنا کام بھی کرے لیکن وہ اپنے خاندان کی کفالت اچھے طریقے سے نہ کر سکے تو اگر اس پہ قرضہ ہے تو دو شکے اس پہ آتی ہیں والغارمین وہ مقروض بھی ہے اور اس کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی مد میں سے یہ بات یاد رکھے ایک قرضہ ہوتا ہے جو مشکلات کی وجہ سے چڑھتا ہے یعنی گھریلو اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے ایک ہوتا ہے جو بینکوں سے ہم سواد لینے کے لیے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے لیتے ہیں جو بینک کے سود کا قرضہ ہے اس کو زکوات کے مال سے نہیں اتارا جا سکتا ہاں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی پہ قرضہ چڑھتا ہے تو مسلمانوں پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کے قرضے کا بندوبست کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی جان کو چھڑاتا ہے ایسے معاملے سے اللہ جہنم کی آگ سے اسے آزاد کریں گے انشاءاللہ اللہ میرے عزیز بھائیوں ہر کچھ دن بعد اسلام کے متعلق کوئی نہ کوئی خباصت کوئی نہ کوئی بکواس ہمارے ذمہ داران میں کرتے رہتے ہیں ایک نون لیگ کا وزیر ہے انہیں شاید بد ہو جاتی ہے یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس خبیص نے کہا ہے کہ یہ مدارس جو ہیں یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں یہ غالب نسن رشید کیا نام ہے اس کا آج کے جی رشید نام لگتا ہے اس کے ساتھ پرویز رشید تو یہ ایسی خباستیں کرتے ہیں جو ان کے نفاق کو کھولتی ہیں یہ مدارس کا کچھ نہیں بگڑے گا یہ اللہ کی توفیق سے چل رہے ہیں اور بڑی طنز کے ساتھ کہتا ہے تمہارے چندے سے چلتے ہیں تمہارے مقدر میں اگر نیکی نہیں ہے تو اپنی بدقسمتی کو رو یہ تو اللہ نے اپنی کلام میں حکم دیا ہے اپنے بندوں کو فریضہ قائد کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے یہ سب کچھ کرے تو اگر تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو اپنے آپ کو پیٹو تم چودہ سو سال ہو گئے چنگیز کی اولاد بھی ان مدارس کو ختم نہیں کر سکی تھی جس نے اتنا خون بہایا تھا کہ دجلہ فرات سرخ ہو گیا تھا ان کے خون سے لیکن یاد رکھو ہر شخص جو کچھ کرتا ہے یہ اپنے حق میں یا اپنے خلاف ایک چارج شیٹ بنا رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھلے گی ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم ان اللہ کے گھروں کے خاک روب ہیں ان کے جھاڑو دینے والے ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اس گھر کے ٹوائلٹ کو بھی صاف کیا ہے اور اس گھر میں آنے والے مہمانوں کی عزت احترام اکرام یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا شرف ہے ہم کسی حکومتی منصب دار کی کوئی پرواہ کیے بغیر ہم انشاءاللہ اللہ اس علم کو جو اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا تھا ہم اس کے فروغ کے لیے کوشش کرتے رہیں گے تم جیسے کمینے بکواس کرتے مر جائیں گے اللہ کا یہ دین قیامت تک قائم رہے گا میں نواز شریف اور شہباز شریف سے عرض کروں گا کہ ان کی زبانوں کو لگام ڈالے وگرنا پہلوں سے اچھا انجام آپ کا نہیں ہوگا اللہ رب العزت ہدایت دے اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واعزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تنقصنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا للكوم الكافرین اللہم اعز الاسلام والمسلمین وازل شرک والمشرکین اللهم دمیر اعداد دین ازیب الباس رب الناس وشفی انتشا في لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سکما اللہم اشفنا بشفائیکا ودابنا بدوائیکا واغننا بفضل کامن سواک يا واسع الفضل المغفرة اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ترفتعين وأصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين ثبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف الرحيم اللهم اتك ركابنا وركاب آبائنا من النار سبحان ررببك ك رب رّ العزة يما يسييفون وصل منعا المُرسين والحمد لللهه ربّ العالمين.